بس اللہ, الرحمن الرحیم اللہ علی محمد وعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وشا وشا وشا وشا و باقی تمام شامین برادران خارن سب کو شہس بارشلام کرتے ہیں ہم. ہمارے سلسلے دس کتاب شخص دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو تیس پبلک چونتیس ہے دو دعوت کے شروع سے ابھی تک کے درست ہیں اور ان کی فہرست ہے اور چونتیس جو ہے صرف ورد وظائف کی جو فہرست ہے ہاں جی تصبیحات اور ورد وظائف کے لمینا الگ عنوان دیا تھا تو اس میں چونتیس و اندرس ہے آج ہمارا اور ورد وظائف میں جو ہے ہمارے سلسلۂ باعث وظائف برائے حصول رزق میں ہیں اس میں کا عاموں کو جمعرات کا جو ہے وضیف کا توجہ دے دیا لا الہ الا اللہ رب العرش عظیم کے توجہ دے دیا آج آپ جمعے کے جمعرات کے بعد جمعہ آ رہا ہے تو آج درس نمبر چونتیس جو اس سلسلے میں وضاحِ برائے حصول رزق میں جمعے کے بارے میں تو حضرت امیر کا بیس حید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وظیفہ جمعہ جمعہ کے دن درج ذیل وظیفہ کو سو بار پڑھا کرو جمعہ کے دن اس مبارک تصویر کو سو بار سوبار پڑھاتی ہاں؟ لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ولاز ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ولازِ ورب العرش العظیم یہ مقدس تصویر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ کو پورے دن میں جب بے ٹیم ہو جائیں آپ اس تصویر کو سو مرتبہ پڑھا کر لیں سو مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں یہ تصویر نہایت ہی عظمت والا مرتبہ والے تصویر ہے ہزار نگرامی ایک تو اس میں لا الہ الا کا لفظ ہے دوسرا رب السماوات کا لبص ہے تیسرا والرض یعنی رب العرض کا لفظ ہے چوتھا رب العرش العظیم کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہاں پر اس کی ذاتی نام اللہ کا ذکر ہوا ہے پھر اللہ آسمانوں کا رب ہے زمینوں کا رب ہے عرش عظیم کا رب ہے اللہ کی ربوبیت اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کا ذکر ہے تو جمرات والے جمعہ والے تصویر میں جمعرات والی میں لا وہ یہی تصویر تھا لیکن اس میں تھوڑا سا کمی تھا لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم تھا لیکن آج کی اس تصویر میں دو جملات کا اضافہ ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض اس میں اضافہ ہے رب العرش العظیم پھر وہی پہلے والا جملہ آ گیا تو رب العرش العظیم یعنی تو یہ مبارک تصویح جو ہے انتہائی عظمت پر دلالت کرنے والی تصویح ہے اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات پر اس کی حکومت اس کی, حکومت اس کی حاکمیت یعنی اس کے سلطنت اس کی بادشاہ پر دلالت کرتی ہے یہ مبارک تصویح جتنا تجبیحات کے معنی عظیم ہیں اتنا ہی اس کا ثواب اور عجر بھی عظیم ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق اور بڑھ جاتی ہے اس کی عظمت کے ادرا کے ساتھ ساتھ تو عظہ نگرامی رب کے معنی آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ رب کے معنی جو ہے مالک کے معنی میں بھی ہے ہاں یہ جی رب کے معنی تربیت کرنے والے کے معنی میں بھی ہے اور تربیت کے معنی کیا ہے ہر چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے خلا کیا ہے آہستہ آہستہ یعنی ہاں جی اس کو اس کی منزل محسود تک پہنچانے کے معنی میں تو لہٰذا یہ مبارک تصویر نہایت ہی عظیم تربیت میں سے تجویز پہلے حصہ لا الہ الا اللہ میں لا لوگوں کے دفعہ بتایا اصطلاح کو عربی اصطلاح میں لا نفی جنس بولتے ہیں اللہ نفِ جنس کے لئے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لا الہ علاک خدا نہیں یہ ماننی ہے لا الہ اس کائنات میں کوئی بھی معبود نہیں ہے لفظ جی تجمت تو یہ ہے کوئی بھی شع عبادت اور پرشتیش کے لائق نہیں اس کائنات کے اندر کہ انسان اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے اور اس کے ہر بات بلا چوم چرا مانا جائے اللہ کا ماننا تو یہ نا پرست اور اس کے ہر بات بلا چوم چرا مانا جائے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم رہے تو ایسی ذات جو اس کائنات میں اس صفت صفحت کے مالک اس صفحت کے حقداد کہ اس کے سانجیں جس کے سامنے اللہ کے ماہرو سر تسلیم خم رہے اس کے ہر بات مانی جائے قانون اسی کا لاگو ہو بندوں پر اس کے علاوہ کسی اور کو قانون سازی کا حق نہ ہو جی ایسے اور عبادت پرست بندگی صرف اسی کہ جائے. اور اس کے جائے جائے یعنی آج کل کوئی اور مستحق نہ ہو اس ذات جو ہے لا الہ اس ذات کوئی معبود نہیں ہے جن سے معبود میں سے کوئی بھی اس چیز کے لاگ نہیں ہیں جس کی لوگوں نے پرشیز کرنے کی کوشش کیا کچھ نے ستاروں کی پرستش کیا کچھ نے سورج کی پرستش کیا کچھ نے انسانوں کی پرست کیا انبیاء میں سے کچھ کی پرستش کیا کچھ نے تو آ کے پرشکش کے آتا جو ہیں دنیا میں عجیب غریب لوگ ہیں ہاں رابطہ گائے بیل کی بھی پرشتش کرتے ہیں اور بھی عجیب غریب معلومات کی پورش کرتے ہیں لیکن اللہ انصاف کی نہ فکردار ان میں سے کوئی بھی بندگان خدا تمہارا معبود نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی عبادت اور پرشکش کے لائق نہیں ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے ایسی چیز کے لائق نہیں ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو کر اس کے ہر حکم پہ لبے ہے اور اس کے سامنے حقیقی معنیٰ میں عادیزی کرے اسی ذات لائق اگر کوئی ہے اس کائنات کے اندر تو وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ اللہ کی ذات باری تعالی ہے اللہ تعالی کی ذات مقدس ہے اللہ تعالی کی ذات اقدس ہے ع زین گرامی تو وہ ذات صرف ایک ہے وہ معلوم اور مشخص ہے وہ ذات صرف ایک ہی ذات ہے ہاں جی وہ واحد ہے ایک ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے جس طرح عیسائیت ہیں تشلیص کا قائل ہو گیا ہاں جی اور وہ احد ہے ہاں جی اور وہ احت ہے اس کا کوئی اجزا نے جز نہیں ہے وہ ہاں جی اور وہ اس کا کوئی حصہ ہاں جی شریک نہیں ہے اس کائنات میں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا اس ذات واجب الوجود جو کہ منچمی صفات کمالیہ سے متصف ذات کے علاوہ کوئی بھی کے لائق نہیں ہے پھر وہ اللہ جس کے خود المن جس کے سوا کوئی پرشتش کے لائق نہیں ہیں یعنی ہیں اس اللہ کے کی صفات کیا ہیں خصوصیت کیا ہے فرمایا وہ رب السماوات والارض ہیں اور رب العرش العظیم ہیں تو آزین گرامی لا جو ہے یہاں پر ہاں جی لا اللہ کے منا کو ہو گیا اللہ تعالیٰ, و تعالی کے سوا جو کہ تمام آسمانوں زمینوں کا رب مالک اور پروردگار ہے اور عرش عظیم کا بھی رب ہے اور پروردگار ہے صرف وہی اللہ پُرس کے لائق ہے صرف وہی اللہ پُرس کے لائق ہے تو رب عربی زبان کا جو سب سے مشہور اور جامع لغت ہے ہاں جی اس لغت میں رب کے معنی کرتے ہیں لسان عرب میں رب و تحقیق تو رب جو ہیں کس کہتے کہتے ہیں ہو اللہ اعض وجل رب کیا ہے اگر رب الام کے ساتھ آ جائیں تو ہوز وجلب وہی اللہ ہیں جو عزیز اور جلالت شان والے ہے حجاب عزت اور ہر چیز پر غلبہ والا جلالت شان والے ذات وہی رب ہے ادھر رب سماوات سے تو وہی اللہ ہے وہی رب ہے اسی کے آسما الحسنہ میں سے ایک رب ہے واہ وہ رب کل اور وہی اللہ جو ہیں ہر شے کا رب ہے یعنی کیا مطلب اے مالک وہ ہر شے کا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور مالک ہے حقیقی ہے اللہ آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے کیا مطلب ہے اللہ تمام آسمانوں کا مالی حقیقی ہے اور زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے ان سب کا بھی مالی کے حقیقی ہے ہاں مالی کے حقیقی ہے زیادہ جب تک وہ چاہیں زمین و آسمان باقی ہے چل رہا ہے اس کی خوبصورتیاں ہیں رانایاں ہیں رونقیں ہیں ہاں وہ نہ چاہیں تو تباہ برباد کر سکتی ان سب کو ایک لمحے میں وہ مالک ہے اس کی مرضی ہے اور دوسرا رب کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کو ربوبیت حاصل اعلیٰ جمیل حل کے تمام محلوقات پر یعنی کہ یعنی اللہ تمام معلوقات و موجودات کا تربیت کرنے والا اللہ جو ہے رب و سماوات صرف زمین اور آسمان کا رب نہیں ہے بلکہ ان کے اندر جو کچھ موجودات ہے فریشان ہے جنات ہے انسان ہے اور جتنے بھی محلوقات ہیں ان سب کا اللہ تعالی رب یعنی ان سب کو تربیت کرنے والا ہے یعنی تربیت کے کی مانا کیا ہے یعنی ان کو آہستہ آہستہ اپنی اپنی منزل معصوب تک پہنچانے والا حالانہ جس معلوم کو جس مقصد کے لحاظہ کیا ہے آہستہ اس کو اپنے اس منزل تک پہنچانے والا اس کو اس کی کمال تک پہنچانے کو تربیت کہا جاتا ہے سر ایک بچے کو استاد جو ہے ایسا ایسا پڑھا پڑھا کے غالباتہ اے بی سی ایک دو سے پڑھا پڑھا کے آخر اس کو ایک اعلی تعلیم یافتہ ایک پی ایچ ڈی ڈگری کا مالک بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر بہت اچھی خوبیاں اخلاقیات ڈالتے ہیں یہ ہوتی ہے تربیت جیسے پہلے کچھ نہیں جانتے تھا اس کو بہت کچھ سکھایا تربیت تو اللہ تعالی پوری کائنات کے آسمانوں اور زمینوں اور شازی اور ان کے اندر جو خوش ہے ان سب کا خود زمین کا بھی خد آسمان کا بھی ان کو بھی ہم ہاں اپنی کمال تحلیک تک پہنچانے والی ذات ہیں اور ان سب کے اندر جو کچھ موجودات ہیں معلومات ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ ان سب کا رب ہے تو ان سب کو منزل محسوس تک پہنچاتے ہیں تو اور وہ اللہ جو ہے اللہ شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ اللہ جو ہے وہ رب یہ تمام جو ہے ہاں جی مالکوں کا مالک ہے دنیا میں ہے نا بہت کمپنیوں کا مالک ہے بہت سی چیزوں کا مالک ہے گھروں کا مالک ہے جائیداد کا مالک ہے اللہ فرماتے میں ان سب مالکوں کا بھی مالک ہوں نہ ان کی جائیداد نہ صرف ان کی جائیدادوں کا مالک ہوں بلکہ ان مالکوں کی بھی جان و مالک کا مالک میں ہوں میں, ہوں میں اللہ ہوں وا رب الباب تمام رب ہاں جو ارباب ار، ار کے رب بھی میں اللہ خط ہوں مالک الملو کی والملہ اور میں اللہ جو ہے تمام بادشاہت ہاں جی خدے نف سے بادشاہتوں کے بادشاہ ہوں کے اور ان کے جائیدادوں کے بھی مالک میں اللہ ہوں اس کا میں جنہیں بادشاہ ہیں حکمران ہیں اللہ فرماتا ہے ان کی حکومت کا بھی مالک ہوں ان کے جائیدادوں کے بھی مالک میں ہوں لہٰذا میں تو زمن شاہ تو زمن شاہ تو ملک کا مندشاہ تین جن ملک کا مند چونکہ مالک حقیمیں جس کو چین دیتا ہوں جس کو شین لیتا ہوں جس کو جائیں حکومت دیتا ہوں جس چاہے حکومت سے ہٹا دیتا ہوں چونکہ مالک حقیقی میری پاک ذات ہے تو یہ عربی معلومات ولاقال رب غیر اللہ الا اللہ کی علاوہ کی کے لبا کے شعر کے لیے اور رب ہم بدون کسی اضافت کے استعمال نہیں ہوتے ہیں باقی لوگوں کے لیے رب استعمال کریں تو استعمال ہوتے ہیں لیکن رب المال مال کا رب مالک رب اون کا مالک تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی لفظ لانا رب الكتاب کتاب کا مالک تو وہاں مالک کے معنی میں ان معنی کوئی چیز اضافہ کرنا پڑتا اور رب بن کسی اور چیز کو اس لفظ کے ساتھ جوڑے بغیر صرف اللہ تبارو تعالیٰ, تعالیٰ کے ذات کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور ربیود لغف اللغ حاشکل وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہتے ہیں رب عربی زبان میں مالک پر بھی الاخ ہوتی ہے صحیح طوقع پر الاغ ہوتی ہے کاموں کی تدبیر کرنے والے پر بھی ہاں جی استعمال ہوتے ہیں مربی ہاں جی تربیت کرنے والا ٹریننگ دینے والا ایک کمزور چیز کو ہاں جی خالی خالص چیز کو جو ہے خصوصیتوں سے اس کو آہستہ آہستہ کو تربیت دے دے کے اعلیٰ مقامات پر پہ پہنچانے والا مربی کے معنی میں قیم کسی چیز کی ذمہ داری مکمل اٹھانے والی سردار ہاں جی سرپرس کے معنی میں آتی ہے المن انعام دینے والے کے معنی میں آتی ہیں, ہیں اور یہ لفظ رب ہاں جی بدون اضاف ہے کہ بطور ادلا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اللہ کے غیر انہی ہوتی تو کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں خوشان گرامی اس تصویر کے عظمت جو ہے نا ہم انسان جو ہے ایک چھوٹی سی ہاں جی جیسے ہمارے علاقوں میں اپنے درخت میں بند ہے تو बन تو چھوٹا سا افسر بن جاتے ہیں ایک پولیس کا ایس پی بن جاتا ہے آئی جی بن جاتا ہے ڈی جی دی آئی جی بن جاتے ہیں حتیٰ اس سے بھی نیچے ہاں جی ایس ایس او بن جاتے ہیں تھانے دار بن جاتے ہیں تو وہ کتنے اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہیں جبکہ ایک گاؤں کی چھوٹی وہ ایک افسر ہے اختیارات ہے ہاں جی اس جیسا انتظامیہ میں مثلاً تحصیلدار ہے ڈی سی ہے اے سی ہے ہاں جی یہ ساری چیزیں جو افسران ہیں وہ بھی چھوٹی سی ایک جوزی اختیارات رکھتے ہیں اس پر وہ اپنی سام آپ کو کیا کچھ سمجھتے ہیں لوگوں پر ہاں جی چھوٹی چیزوں پہ تھوڑی سی کسی ایک دعوی سے مالک ہونے پر اور اسی طرح ہمارے علاقوں میں جو ایک ساتھ ہاں انہیں پیسہ خرچ کر کے کہ کونسلر بن جاتے ہیں ایک وزیر بن جاتے ہیں تو خود کو کیا کچھ سمجھتے ہیں <تصفح> لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اندازہ کریں ذہن کرانی یہ زمین کتنی وسیع ہے یہ زمین کتنی وسیع ہے آپ دنیا کے کتنے ممالک ہیں ہاں اس کے اس ان زمینوں کے اوپر جو خود نفس زمین کی مالکیت کتنی ہے اس زمین کے اندر کتنے خزائن ہیں طرح طرح کے معدنیات ہیں ان سب کا مالک بھی اللہ ان زمینوں کا مالک بھی اللہ ان میں جتنی پانی ہے اس کا بھی مالک اللہ ان کے اندر جتنی درختان ہے اس کے مالک بھی اللہ اس کے اندر جتنی جانوریں ہیں ہاں جی ان سب کا مالک بھی اللہ میں جتنے مخلوق انسان بچتے ہیں ان سب کا بھی حقیقی مالک اللہ ہاں جی ان سب کا آقا رب ان سب کو رزق رب کے اندر جو جی ہے رزق پہنچانے والا ان کی تربیت کرنے والا ان سب کا حقیقی مالک یہ سب وہ پاک ذات ہے آپ ذرا اندازہ کریں صرف اس زمین کے اندر آپ اندازہ کریں صرف اس زمین کے مالک ہونا ہاں اس کے اختیار میں پھر کتنی چیزیں آتی ہیں پھر اللہ کی مالکیت صرف ایک چیز بھی نہیں ہے تمام چیزوں میں ہے زمین کے اندر موجود تمام خزائن کے بھی مالک اللہ ہے ہاں اس کے اندر تمام انسانوں کی جانوں کے بھی مالک اللہ ہے. جس کو چاہے زندہ رکھیں جس کو چاہے موت دے دیں جس کو چاہے بیٹا دے دیں جس کو چاہے بیٹی دے دیں جس کو چاہے خوشنا دے دیں سب کچھ ذات کے ہاتھوں میں ہے حضائن کرام ہم اسی زمین کے اندر زمین میں جو کچھ ہے ان کے بارے میں اللہ کی رویت اس کی مالکیت پہ غور و فکر کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کہ اللہ کتنے عظیم ذات ہے آپ کو تھوڑا بہت ادراک ہو جائے گا باقی آسمانوں کے بارے میں تو ہمارے علم ہی نہیں یہی سورج جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی چاند جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہاں جی اور یہی ستارگان جو ہمیں نظر آ رہا ہے موسم کی آپ ان پہ غور و فکر کریں یہ کون سی ذات ہے یہ سورج جو ہے کتنے لاکھوں سال سے کس ذات پاک کے وہی اللہ جس کا حکم سے یہ سورج چل رہے ہیں یہ سورج طلوع ہو رہے ہیں یہ سورج غروب ہو رہے ہیں یہ سورج ہمیں روشنی دینا یہ ساتھ ہمیں جو ہے گرمی سردی سب کو دے رہے ہیں خاضہ نگرامی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کریں ان مبارک تصویرات میں غور و فکر کریں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کتنا عظیم ذات ہے کتنا عظیم ذات ہے تو یہ لا الہ الا اللہ رب الماوات و رب العرش العظیم نہایت عظیم جامع تصوی ہیں اس کی عظمت کے علامہ ہم سب کو تو توفیق نصیب ہرواں اور باقی جو ہے اس میں ایک لفظ ربانی کے تحقیق ہے تو اس کل جو اسی میں رب عالم ربانی کی توضیع بھی آئے گا وہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ کل کے درخت میں تصویر کے ذیل میں بحث کریں گے